الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سجد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو مجھ پر ایک دن میں پچاس بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا یعنی ہاتھ ملاؤں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد مدانی چینل کے ناظرین عالمی مدانی مرکز فیضان مدینہ کے عاظین فیضان مدری مذاکرہ کا سلسلہ ہے نماز سیکھ لیجیے کا موضوع ہے اس کے دو سلسلے ہمارے ہو چکے ہیں صفوں کی درستی کے مدری گلدستے اور اس کے ساتھ ساتھ مختصر طور پر نماز کا طریقہ ہم دیکھ چکے ہیں اب ہم تفصیلی طور پر مداری گلدستوں کی طرف جا رہے ہیں تقبیر تحریمہ کے مدر پھولوں میں سے مختلف مداری گلدستوں کو ہم دکھائیں گے سب سے پہلے شرائط نماز کا پایا جانا تقبیر تحریمہ کے لیے تہارت استقبال سترے عورت وقت قبل ختم تکبیر کے موجود ہونا شرط ہے احوت یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے وقت نیت حاضر ہو تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت کی اور شروع نماز اور نیت کے درمیان کوئی امر اجنبی فاصل نہ ہو نماز ہو جائے گی اگرچہ تحریم کے وقت نیت حاضر نہ ہو آپ نیت سے بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے ہوئے ہیں دس پندرہ منٹ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی نماز پڑھوں گا تو اب آپ کا اس طرح مسجد کے اندر آ کر پہلے سے بیٹھ کر انتظار کرنا یہ بھی نیت ہے تو اس طرح بھی نیت کا شرط ادا ہو جاتا ہے تقویر تحریمہ کے جو مداری پھول ہے آئیے اس کا مداری گلدستہ دیکھتے ہیں پہلے نماز کے شرائط سن لیجئے نماز کی چھ شرطیں نمبر ایک تہارت اس میں بدن کی تہارت بھی آ گئی بزو بھی آ گیا کپڑوں کی تہارت بھی آ گئی اسی طرح جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ کا پاک ہونا بھی اس میں شامل ہو گیا نمبر دو سترے عورت یعنی سطر کا چھپانا جیسے مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر دونوں گٹنوں سمیت سارا حصہ چھپا ہوا ہو اور وہ بھی موٹے کپڑے سے چھپا ہوا ہو اتنے باری کپڑے کے جس سے جلد کی رنگت چمکے باز لو اتنے باریک پاجہ میں پہن لیتے ہیں. تو اگر جلد کی رنگت چمکے گی تو نماز نہیں ہوگی نمبر تین استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف رخ ہونا نمبر چار وقت یعنی جو نماز وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کا وقت ہو نیت جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس کی نیت دل میں ہونا شرط ہے اگر نیت ہی نہ ہوئی تو وہ نماز نہیں ہوگی زبان سے کہنا شرط نہیں ہے زبان سے کہ لینا مستحد ہے تقبیر تحریمہ نماز کی ابتدا میں جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تقبیر تحریمہ کہتے ہیں تقبیر تحریمہ کا دوسرا مداری پھول آداب نماز و زینت نماز کا لحاظ امام غزالی رحمتہ اللہ تعال فرماتے ہیں کہ وضو کے بعد جب آپ نماز کی طرف متوجہ ہو اس وقت تصور کیجئے کہ جن ظاہری اعضاء پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے وہ تو بظاہر طاہر یعنی پاک ہو چکے ہیں مگر دل کو پاک کیے بغیر بارگاہ الہی میں مناجات کرنا حیا کے خلاف ہے کیونکہ اللہ از وجل دلوں کو بھی دیکھنے والا ہے لباس جسم اور منہ میں بدبو وغیرہ کا نہ ہونا اس کی طرف بھی توجہ ہو مسجد اور نماز کی تعظیم کے لیے عطر وغیرہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے لگا لیں تاکہ نمازیوں کو بھی راحت ہو اس کا مدنی گلدستہ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں عند كل مسجد کہ نماز کے لیے زینت حاصل کرو اس دمن میں صدر الفاظل مولانا نویم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ علیہ نے خزائن عرفان شریف میں فرمایا کہ مثلا کپڑے پہننا کنگھی کرنا خوشبو لگانا یہ بھی نماز کے لیے زینت میں شامل ہے تو اب نماز کے لیے زینت کرنی ہے بال بھی درست ہیں کنگھی کر چکے ہیں کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں تو چاہیں تو خوشبو بھی لگا سکتے ہیں دیکھیے نماز سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے میں یعنی نے یہ نہیں کہا خوشبو جب بھی لگائیں یعنی کہ کوئی ممانع کی وجہ نہ ہو تو سنت ہے خوشبو لگانا سنت کی نیت سے لگائیں گے جواب ملے گا اور اگر میر کو دکھاوے کی نیت ہوگی تو معذ اللہ ایسی بدبو ہوگی قیامت کے دن اس میں جسے مردے میں بدبو ہوتی ہے تکبیر تیرما کے مدر پھولوں میں تیسرا مدر پھول نیت کے الفاظ کہنا نیت کے الفاظ زبان سے کہنا یہ مستحب ہے جبکہ دل میں نیت حاضر ہو ورنہ نماز ہی نہ ہوگی دونوں پاؤں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ قیام میں دونوں پنجوں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ مستحب ہے تکبیر تیرما سے پہلے ہی کرنے نگاہ سجدے کی جگہ قیام میں نگاہ سجدے کی جگہ مستحب ہے تکبیر تیریمہ سے پہلے ہی نگاہیں سجدے کی جگہ پر کر لیجئے آئیے اس کا مدر گلدستہ دیکھتے ہیں اس طرح کھڑے ہو جائے کہ چار انگلوں کا دونوں پاؤں میں فاصلہ ہو عام طور پر اس مستحب پر عمل بہت کم ہے آپ کی اگر عادت نہیں تھی تو آپ کو شاید تکلیف بھی ہوگی کھڑے ہونے میں لیکن تکلیف کے بعد راحت ہے تو تھوڑی سی سہمت کر کے چار کا فاصلہ اندازہ اب دیکھو میں کھڑا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ یہ چار انگلی کا ہوگا میں ناپ لیتا ہوں الحمدللہ للہ بالکل فکس چار انگلیاں میرے اندر سما گئی تو آپ جب اس کی آدب بنائیں گے نا تو یہ آپ کھڑے ہو سکیں گے چار انگل یہ مستحب اور اس طرح بدن جو ہے پورا اس کا وزن جو ہے یہ بالکل ایک دال ہے اس وقت الحمدللہ. تقبیر تحریمہ کا چھٹا مدری پھول کان کی لو تک ہاتھ اٹھانا تقبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ سنت تکبیر شروع کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا لینا یہ بھی سنت ہے یعنی آپ پہلے ہاتھ اٹھائیں گے پھر تکبیر کہیں گے انگلیوں کو نارمل چھوڑنا یہ بھی سنت ہے ہتیلیوں اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ ہونا یہ بھی سنت ہے تکبیر کے وقت سر نہ جھکانا یہ بھی سنت ہے سر جھکا کر تک بھی نہیں کہی جائے گی بلکہ سر آپ کا بالکل سیدھا ہونا چاہیے آئیے مذہب گلدستہ دیکھتے ہیں نیت کرنی ہے مثلا عشا کے فرض کی نیت کرتے ہیں تو میں نیت کرتا ہوں عشا کی نماز چار کا فرض واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اس نیت کی حاجت نہیں تھی منہ کابل شریف سے ہے موجود ہے نیت کیا کرنی تھی پہلے تھی مجھے جو عوام ہے میرا کابل شریف کی طرف اگر جماعت سے پڑھ رہا ہے ساتھ میں یہ بھی بڑھا جائے پیچھے اس امام کے تو اب میں اکیلا جیسے نماز پڑھ رہا ہوں میں نیت بتا ہوں چار کاشا کی فرض نماز واسط اللہ کے تقبیر تحریر کے مدوری پھولوں میں اسلامی بہنوں کا فرق دوبٹے کے نیچے کندھوں تک ہاتھ اٹھانا اسلامی بہن تکمیر تحریرہ میں کندھوں تک ہاتھ اٹھائے کہ ان کے لیے کندھوں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے اس کا مدنی گلدستہ دیکھ لیجیے تکمیری تحریر میں ہاتھ اسلامی بہنیں کندھوں تک اٹھائیں گے اور ان کے ہاتھ چادر سے باہر نہیں آنے چاہیے دیکھیے یہ دو ہاتھ مدنی منی نے اور دونوں ہاتھ چادر میں چھپے ہوئے تو اسی طرح دونوں ہاتھ چادر میں چھپے ہونے چاہیے صحیح گے اور ہاتھ کندو دھویں گے قیام کے مدعی پھول لفظ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑنا لفظ اکبر کی راہ کے ختم پر ہاتھ ناپ کے نیچے زور سے باندھنا الٹے ہاتھ کی کلائی پر سیدھے ہاتھ کی تین انگلیاں اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اگل بغل رکھنا تراوش کرنا تصویا قراعت آمین وغیرہ کہنا قیام کے مداری فلوں کی تفصیل لفظ اللہ پر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑنا لفظ اکبر کی رات کے ختم پر ہاتھ ناف کے نیچے زور سے باندھنا تقویر کے فوراً بعد ہاتھ باندھ لینا سنت ہے ناف کے نیچے زور سے ہاتھ باندھنے سے نفس مغلوب ہوتا ہے وسوسوں سے بچت ہوتی ہے الٹے ہاتھ کی کلائی پر سیدھے ہاتھ کی تین انگلیاں اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اگل بغل یہ سنت ہے یعنی جس قیام میں ذکر مصنون ہو اس میں ہاتھ باندھنا سنت ہے تراوح کرنا تراوح یعنی کبھی دائیں پاؤں پر اور کبھی بائیں پاؤں پر زور دینا سنت ہے اور دائیں بائیں جھومنا مکروح تنزیحی ہے آئیے اس کا مدن گلدستہ دیکھتے ہے۔ یہ ناپ کے نیچے میں نے ہاتھ رکھ دیے اور الٹا ہاتھ نیچے ہو سدھا اوپر ہو اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا کلائی کے اگل بغل جبکہ تین انگلیاں الٹی کلائی کی پشپ پر ہو اس طرح ہاتھ باندھنے یہ غلط طریقہ ہے جس طرح عام طور پر لوگ یوں باندھتے بلکہ یوں تین انگلیاں اوپر اس کی بھی آپ کو مشق کرنی ہوگی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تراو کرنا آئیے گلدستہ دیکھتے ہیں سنت ہے یہ کھڑے کھڑے کبھی سیدھے پاؤں پر وزن دے کبھی الٹے پاؤں پر وزن دے لیکن یہ احتیاط کریں کہ دوسروں کو پتا نہ چلے کبھی یوں ہو گئے آپ کیڑے پلے ہوتے رہیں گے تو لوگوں کی نظر کھینچے گی بلکہ آپ جیسے الٹا پاؤں تھوڑا لوز کریں گے ڈھیلا کریں گے نا تو وہ سیدھے پاؤں پر وزن آ جائے گا کبھی سیدھے پاؤں پر کبھی الٹے پاؤں پر یہ میں کر رہا ہوں لیکن شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا تو ان شاء اللہ پریکٹس کریں گے تو اس سنت پر بھی انشاء اللہ عادت ہو جائے گی اگر نہیں تھی تو مسٹ کیجیے ہر کام سیکھنے سے آتا ہے کمانا بھی تو سیکھا ہی ہوگا دکان چلانی بھی سیکھی ہوگی آپ نے تو نیکیاں کمانا بھی انشاءاللہ سیکھیں گے نماز بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. جن کو نہیں آتی وہ بلکہ جن کو آتی ہے الحمدللہ اور برکت اللہ عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی عنہ محمد تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بعض وسائل ایسے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کے لیے علم ہو پھر اس علم پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہو ذہن ہو کچھ تجربہ بھی ہو اور کچھ مشق بھی ہو پھر جا کر اس پر عمل ہو سکے گا اور لازی بات ہے اس چیز کے لیے پریکٹس کرتے رہیں گے کوشش کرتے رہیں گے ان شاء اللہ الرحمن آسانی ہوگی قیام کے مظہر پھولوں میں ثنا تعاوض تسویاں قراءت وغیرہ بھی ہے پہلی رکعت میں ثناء و تعاوذ پڑھنا یہ دونوں سنت ہے سنا پڑھنا سنت ہے بغیر اس کے نماز ہو جاتی ہے مگر بلا ضرورت ترک سنت کی اجازت نہیں اور عادت ڈالنے سے گناہگار ہوگا اور جو مثلاً پیلی رکت جہر میں ملا اور قراءت شروع ہو جانے کے باعث اللہ کل نہ پڑ سکا اس پر کوئی الزام نہیں کہ اس نے یہ ترک ادائے فرض خاموشی کے لیے بحکم شرعہ کیا سنت مقدہ کا ایک آدھ بار ترک سے اگرچہ گنا نہ ہو کتاب ہی کا استحک ہو مگر بار بار ترک سے بلا شبہ گار ہوتا ہے ہر اکاعت کے شروع میں تصویر اور سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا یہ دونوں بھی سنت ہے ان سب کا آہستہ ہونا سنت ہے آئیے اس کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں نظر اس جگہ رکھنی ہے جہاں سجدے میں آپ سر رکھیں گے یہ مستحب ہے اب سنا پڑیے اس کے بعد اہوز اور بسم اللہ پڑنی ہے پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملانی ہے اگر سورت ملانی ہے اس سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنا سنتان کم من بمتم کال بسم اللہ إذن الصراط والمستقيم الصراط والذين أنعمت عليهم وإذن المغدوب عليهم والضلين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاصق العقد شر اذا حسد قیام میں اسلائی بہنوں کا فرق اسلائی بہنوں کے لیے قیام نے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر سیدھی ہتھیلی رکھے یہ سنت ہے آئیے اس کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں ہاتھ باندھنے اور فوراً باندھنے لٹکا کر یا اس طرح کر کے نہیں باندھنے اب فور ہاتھ باندھنے تکبیر کہہ کر اور اس کا طریقہ یہ کہ چھاتی پر اس طرح ہاتھ باندھیں کہ الٹی اتھیلی چھاتی کے نیچے رہے اور اس کے اوپر سیدھی اتھیلی رہے تو یہ آپ کو مدنی منڈی باندھ کے بتائے گی دیکھیے اس طرح صلو علی صلو اللہ تعالی علی محمد رکو کے پھول اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جانا اختتام تکبیر رکو میں ہونا پیٹ اچھی طرح بچھی ہونا کہ پانی کا پیالہ ٹھہر جائے اس کے لیے کوہنیاں سیدھی رکھے گٹروں کو ہاتھ سے پکڑنا اور انگلیاں پھیری ہوئی رکھنا سر اونچا نیچا نہ ہونا قدموں پر نظر ہونا ٹانگیں سیدھی ہونا تین بار سبحان ربی العظیم کہنا اسلامی بہنوں کا فرق رکو میں تھوڑا جھکنا گٹھنوں پر ہاتھ رکھنا ان کا پاؤں جھکا ہوا ہوا تھوڑا سا ہوا ہونا اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جانا اختتام تکبیر رکو میں ہونا رکو کے لیے اللہ اکبر کہنا تکبیر کہتے ہوئے رکو میں جانا ہے لفظ اللہ کی الف سے انتقال یعنی منتقل ہونا شروع اور اکبر کی را پر ختم یہ سنت ہے ہر تکبیر انتقال میں حکم ہے کہ ایک فیل سے دوسرے فیل کو جاتے کی ابتدا کے ساتھ اللہ اکبر کا الف شروع ہو اور ختم کے ساتھ ختم یعنی آپ یہ سمجھیے آپ ایک اسٹیپ سے دوسرے اسٹیپ کی طرف جا رہے ہیں قیام سے رکو کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ اکبر یو ہوگا اور آپ اگر قومے سے سجنے کی طرف جا رہے ہیں تو یو ہوگا اللہ اکبر یعنی لفظ اللہ کی الف سے آپ ہلنا شروع ہوں گے اور اکبر کی راہ پر دوسرے اسٹیپ میں دوسرے رکن میں دوسرے مقام پر پہنچ جائیں گے پیٹ اچھی طرح بچی ہونا کہ پانی کا پیالہ ٹھہر جائے اس کے لیے کونیاں سیدھی رکھیں رکو کا ادنا درجہ یہ ہے کم سے کم رکو یہ ہے کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائیں تو گٹھنوں کو پہنچ جائے اور پورا یہ کہ پیٹ سیدھی بچھ جائے یعنی جو باقاعدہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے اور اشارے سے نماز کا روکو جو ہے وہ الگ ہوتا ہے سن لے کہ رکو میں پیٹ اچھی طرح بچی ہو ہتھی کہ اگر پانی کا پیالہ پیٹ پر رکھ دیا جائے تو ٹھہر جائے اس کے لیے کونیا سیدھی رکھے گٹروں کو ہاتھ سے پکڑنا اور انگلیاں پھیلی ہوئی رکھنا مرد کا گٹروں کو ہاتھ سے پکڑنا سنت انگلیاں خوب کھلی رکھنا یہ بھی سنت ہے سر اونچا نیچا نہ ہونا رکو میں سر اونچا نیچا نہ ہونا پیٹ کی سیز میں ہونا یہ سنت ہے قدموں پر نظر ہونا رکو میں دونوں قدموں کی پشت پر نظر رکھنا مستحب ہے ٹانگے سیدھی ہونا ٹانگے سیدھی ہونا بھی سنت ہے تین بار سبحان ربی العظیم کہنا تعدل ارکان یعنی رکو سجود کوما اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے بھول گیا تو سجدہ صاحب واجب آپ یہ سمجھے چار اسٹیپس ہیں یعنی نماز کے چار مقام ایسے جہاں آپ کو بریک لگانی ہے آپ کی گاڑی میں بریک ہوتی ہے دیکھیں گاڑی کی بریک بہت ضروری ہوتی ہے بریک آئل جو ہے نا وہ شاید پیٹرول سے زیادہ ضروری ہے ورنہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا تو چار جگہوں پر بریک لگانی ہے ایک آپ کا رکو رکو سب سمجھتے ہیں کھڑے ہونے کے بعد جو آپ نیچے جھکتے ہیں یہ رکو ہو گیا دوسرا کوما رکو کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو قما کہتے ہیں نمبر تین سجدہ قومی کے بعد ہم سجدہ کرتے ہیں اور دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں نمبر چار جلسہ اب آپ یہاں بیٹھ گئے یہ چاروں جگہ پر ایک تسبیح سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا لازم ہوتا ہے رکو میں اگر آپ تین مرتبہ سبحان اور العظیم کہیں گے تو یہ واجب بھی ادا ہو جائے گا آئیے اس کا مگر ایک گلسہ دیکھیں رکو میں دونوں پاؤں کے گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے گرست میں لینا انگلیاں پھیلیں بھی ہوں نظر پاؤں کے پشپ پر اور کمر बिल्कुल سیدھی ہو بالکل خم نہ ہو دونوں بھی خم نہیں ہونا چاہیے جیسے پونیا یوں ہو گئی یہ بھی غلط طریقہ کمر یوں کب نکل آئی یہ بھی غلط طریقہ یہ بھی غلط طریقہ پاؤں یوں है یہ بھی غلط طریقہ بلکہ پاؤں बिल्कुल سیدھے ہوں اور دونوں ہاتھوں میں بھی کسی قسم کا کم نہ ہو اور مضبوطی کے ساتھ دونوں گتلوں کو آپ, آپ پکڑ رہے تو اس طرح کریں گے تو آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے گی اور سر جو ہے وہ کمر کی سیدھ میں اب تین مرتبہ تصویر پڑھی ہے رکو گی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اسلامی بہنوں کا فرق رکو کے مداری فول ان کے لیے رکو میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا اور کو شادہ نہ کرنا سنت ہے یعنی اسلامی بہنیں رکو میں تھوڑا جھکیں گی گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں گی انگلیاں ملی ہوئی رکھیں گی پاؤں جھکے ہوئے رکھیں گی آئیے مداری گلدستہ دیکھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر رکو کریں گی اس طرح تو ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ رکو میں کم جھکیں گی اس طرح بھائیوں کی طرح زیادہ نہیں جھکیں گی کم جھکیں گی پاؤں سیدھے رکھیں گی اور ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر صرف رکھ دیں گی پکڑے کی بھی زور نہیں دیں گی یہ ابھی مدنی منی آپ کو اس کا طریقہ بتائے گی دیکھیے اس طرح رکو میں اسلائی تھوڑا سا جھکے گی اور گھٹنے پر ہاتھ رکھے گی گھٹنے کو پکڑے گی نہیں اور گھٹنے تھوڑے سے آگے کو جھکے ہوئے رکھے کم جھکنا رکو میں گھٹنوں کو پکڑنا نہیں ہے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے اور گھٹنے بھی تھوڑے سے آگے نکلے ہوئے قومی کے مدری پھول اسلائی بھائی اسلائی بہنوں کے لیے ایک ہی ہیں امام و منفرد کا سمی اللہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا حمیدہ کی ہاتھ پر سیدھے کھڑے ہونا منفرد کہتے جو اکیلے نماز پڑھ رہا مختدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے مختدی کا اس وقت اللہ ربنا ولک الحمد کھنا کھڑے ہو کر منفرد کا اللہ ربنا ولک الحمد کہنا امام و مختدی کا تعدل ارکان کرنا ہاتھ لگکائے ہوئے رکھنا ہے تو قومے کے مدنی پھولوں میں امام اور منفرد یعنی جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو اس کا سمیع اللہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا حمیدہ کی ہا پر سیدھے کھڑے ہونا امام و منفرد کے لیے سنت یہ ہے کہ سمی اللہ من حمیدہ اس طرح کہتے ہوئے کھڑے ہوں کہ سین رکو سے سر اٹھانے کے ساتھ شروع کرے اور حمیدہ کی ہا سیدھا ہونے پر ختم کریں ہاں کو ساکن پڑھیں آئیے اس کا گلدستہ دیکھتے اب ہیں اب تسمیر کہتے ہوئے اٹھنا ہے یعنی سمیر اللہ شمد اللہ ربنا ومد سمیمنگ شمد اس کو تسمیر بولتے ہیں اور اللہ ربنا و لکل شمد اس کو تحمید کہتے ہیں ربنا لکل الحمد یہ بھی کہہ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ربنا ولک الحمد کہیں اور بہترین کہ اللہ ربنا ولک الحمد کہیں کھڑے ہوئے رکو کے بعد اس کو قما کہتے ہیں قمے میں پیٹ بالکل سیدھی ہونی چاہیے بعض لوگ رکو سے برابر کھڑے نہیں ہوتے فورن یعنی اس طرح جیسے روکو میں گئے اور پھر یوں کر کے سجے میں چلے جاتے ہیں تو یہ غلط طریقہ ہے اور اس سے نماز ناقص ہو جائے گی کیونکہ کمر سیدھی رکھ کر کھڑا ہونا واجب ہے یہ مدن گلدستہ آپ نے دیکھا اس مذہبی گلدستے کے اندر کھڑے ہونے کے بعد اللہ عمنا ولک الحم کہا گیا ہے مختدی جو ہے امام اور مختدی یعنی امام صاحب تو سمی اللہ علیم حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے اور مختدی جو پیچھے امام کے وہ اللہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے اعلی فرماتے مختدی رکو سے سر اٹھانے کے ساتھ اللہ کا الف اور جو صرف ربنا نقل ہنٹ پڑتا ہو وہ ربنا کی را شروع کرے سیدھا ہو جانے کے ساتھ حمی کی دال ختم ہو جائے قومے میں رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے کھڑے ہو کر منفرد یعنی جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اس کا اللہ ربنا ولاک الحمد کہنا منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والا سنی اللہ علی من حمیدہ کہتے ہوئے رکو سے اٹھے جب سیدھا کھڑا ہو چکے تو اب اللہ ربنا ولک الحمد کہیں کہ اس کے لیے یہ سنت ہے تو جو طریقہ آپ کو دکھایا گیا اس میں اکیلے نماز پڑھنے والے کے مطابق آپ کو طریقہ دکھایا گیا ہے قوم کے مزید مدنی پھول امام و مختدی کا تعدل ارکان کرنا تعدیل ارکان یعنی رکو سجود قومہ اور جلسے میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار پھیرنا غلطی سے تعدیل چھوڑنا سجداد صاحب واجب ہو جائے گا جان بوجھ کر چھوڑنا مقروع تحریمی ہے قومے میں پیٹ سیدھی ہونے سے پہلے ہی سجدے میں چلا جانا مکرو تحریمی ہے امام و مختلف توجہ فرمائے قومے میں داخل ہونے کے بعد ایک تصویر ٹھہرے منفرد اگر سنت کے مطابق تعدیل ارکان کرے تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا کیا مطلب ہوا یعنی آپ یہ دیکھیے کہ قومے میں ایک تصویر سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے جو اکیلے نواز پڑھ رہا ہے وہ سمی اللہ علیمن حمیدہ کر کھڑا ہوا اب کہا اللہم ربنا ولک الحمد تو اب اس کا واجب بھی ادا ہو گیا لیکن امام نے صرف سمی اللہ من حمیدہ کہنا ہے پھر اللہ اکبر کہنا ہے مختدی نے اللہ ربنا بنا والا حمد کہنا ہے پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جانا ہے تو ان کو جب یہ یہاں کھڑے ہوں ایک تصویر کی مقدار ٹھہرے امام اور اس کے بعد امام صاحب اور مخت صاحب سجدے کے اندر جائیں یہ بہت اہم ہے کہیں ہماری تعدیل ہمارا واجب نہ رہ جائے ہاتھ لٹکے ہوئے ہونا رکو سے جب اٹھے تو ہاتھ لٹکانا سنت ہے بچے بیٹھے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے مدنی گلدستے میں سے بعض مدن گلدستے آپ نے دیکھے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ اس کے مدیث مدن گلدستے آپ اگلے سلسلے میں دیکھیں گے ہمارے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے آخر میں ہم ایک نعرہ ضرور لگائیں گے اور اس پر اپنے سلسلے کا اختتام کریں گے مدن مذاکرہ صلی صل اللہ تعالی علی محمد